الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدي الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا رسول اللہ وسلام اصحابک یا حبیب اللہ نور اللہ وعلی يا نور اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائر و برکات ہیں آقا نامدار مرینے کے تاجدار بزن پروردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ صلی صل اللہ علیہ وسلم میرے مدنی چینل کے ناظرین انشاء اللہ آج بھی ہم اپنے سلسلے خوابوں کی تعبیرے میں آپ کی طرف سے موصول ہونے والے خواب جو بذریعہ کال آپ ہمیں ریکارڈ کرواتے ہیں ان کو شامل کریں گے اسکرین اس پر آپ اس وقت نمبر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اگر آپ چاہیں تو ہاتھوں ہاتھ بھی کال کے ذریعے سے اپنا خواب جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں ممکنہ صورت میں انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے خواب کو بھی شامل سلسلہ کیا جائے گا اور اگر آپ کے خواب کو سلسلے میں شامل نہ بھی کیا جا سکے تو دل برداشتہ نہیں ہوئے گا اچھی نیت سے خواب ریکارڈ کروایا ہوگا تو انشاءاللہ شاء ثواب کے حقدار ہو ہی جائیں گے میرے مدنی چینل کی ناظرین خبر اس کے کہ ہم اپنے سلسلے کا آغاز کریں آئیے سلسلے سے پہلے امیر حد سنت کی مبارک تعلیمات سے فیض حاصل کرتے ہوئے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان شاء اللہ آپ کی خوابوں کی تعبیروں کے ضمن میں جو نیکی کتابت کے مدنی پھول بیان ہوں گے ان پر انشاءاللہ عمل کریں گے مدنی قافلے کی دعوت ملتی ہے مدنی انامات پر عمل کرنے کی دعوت ملتی ہے فکر مدینہ پر فکر مدینہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو اس پر بھی انشاءاللہ عمل کریں گے اس کے علاوہ اللہ تبارک کے نام پر اللہ تعالی ازل کہیں گے درود پاک پر درد پاک پڑھیں گے سلحیب کہا جائے تو درود پاک بھی پڑھیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آنے پہ درود پاک بھی پڑھیں گے ان شاء میرے مدنی چینل کے ناظرین علامہ جابر مغربی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ رشاد فرماتے ہیں کہ خواب کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک سچے خواب ہوتے ہیں اور ایک جھوٹے خواب ہوتے ہیں سچے خواب کی آگے پھر انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ تین قسمیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے اسے بشارت کہا جاتا ہے خواب کے اندر بشارت جو خواب ہوتا ہے یہ جو قسم ہوتی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کسی اچھے کام کی جو ہے وہ خوشخبری جو ہے وہ دی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ایک فرشتہ ہے ملک الریا یہ لوہے محفوظ سے دیکھتا ہے اور پھر خواب میں آ کر کے انسان کو کسی اچھے کام کی جو ہے وہ خبر دیتا ہے اسی طرح جو سچے خواب ہوتے ہیں اس کی ایک قسم جو ہے وہ تمبیر بھی ہے تمبیر جو ہوتی ہے اس کے اندر انسان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی نافرمانی بندہ نہ کرے اگر کوئی گناہ جو ہے وہ کر رہا ہے تو اس سے توبہ طائب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف رجوع لائے اور اس کی تیسری قسم جو ہے وہ جو بیان فرمائی وہ ہے الہام اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے یہ فرشتہ جو ہے خواب میں آ کر انسان کو اس بات کی طرف جو ہے رہنمائی کرتا ہے کہ انسان اللہ تبارک وطالعہ کا مطیع و فرما بردار رہے نیکا امال کرے صدقہ و خیرات کرے اور اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں رجوع آئے اور توبہ کرتا رہے آئیے آج بھی آپ کے خوابوں کو جو ہے وہ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور آپ کی کالز کے سلسلے کی طرف بیٹھتے ہیں میرے میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ جو بھی خواب جو ہے ریکارڈ کروائیں اس سلسلے کے حوالے سے تو اس میں ایک بات کو جو ہے وہ یاد رکھا کریں کہ اپنے خواب کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان فرمانے کی کوشش کیا کریں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی آپ خواب بیان کریں اس میں اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن جو ہے وہ نہیں کیا کریں یعنی کہ خواب کو سنسنی خیز بنانے کے لیے اپنی طرف سے دو چار باتیں ایسی ایڈ کر دیں کہ جس سے خواب جو ہے وہ ایک معمہ سا جو ہے وہ بن جائے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب خواب جب آپ مدنی چینل کے سلسلے کے لیے ریکارڈ کروائیں کال کے ذریعے سے تو اس کو ایک بار ایک پورے طریقے سے صحیح طریقے سے بیان کیا کریں تاکہ اس کی درست طریقے سے تعبیر جو ہے یہ بیان کی جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خواب کو جو ہے وہ بالکل خالی نہیں سمجھنا چاہیے فضول چیز نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ خواب جو ہے بسا اوقات انسان کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ جو ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے بسا اوقات لت بارک وطالعہ کی طرف سے ایسا کرم ہوتا ہے کہ خواب کے ذریعے سے انسان کی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے اور بندہ لت بارک وطالعہ کا متعیب فرما بردار بھی بن جاتا ہے اور بسا اوقات خواب میں مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں آنے والی کسی پریشانی کے حوالے سے بھی نشاندہی کی جاتی ہے پھر جب بندہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ کی طرف رجوع آتا ہے دعا کرتا ہے صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی کو جو ہے وہ اوقات انسان کے حق سے ٹال بھی دیتا ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین خوابوں کی دعبیروں کو صرف ایک لذت کے حوالے سے یا صرف ایک جو ہے وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیلنگ جو انسان کی ہوتی ہیں کہ کیا ہوگا یا اس میں اس حوالے سے نہیں لینا چاہیے بلکہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے آئیے اپنے مبلک راز اسلامی سے بھی اس حوالے سے کچھ مدنی پھول جو ہم حاصل کرتے ہیں جی حضور جیسے کہ آپ نے ابتدا میں ہی تین اقسام جو بیان کی جابر مغربی رحمتہ اللہ تعالی اللہ کے حوالے سے تو اسی میں جو آپ نے گفتگو کی وہ بھی اس میں بیان کیا گیا کہ جو بشارت ہوتے ہیں خواب سچے خوابوں کی اقسام میں اسی طرح سے تمبی کے طور پر بھی دکھائے جاتے ہیں تو واقعی یہ بات درست ہے سعادت مند وہ ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزوں سے جیسے خواب کے ذریعے کسی کو تنبیح کی جائے یا ویسے ہی جاگتے ہوئے کسی کو تنبی کی جائے تو تنبیہ تو کی ہی جاتی ہے ہم بیانات کے ذریعے بھی تنبیہ سنتے ہیں بعض اوقات خواب کے ذریعے بھی تنبیہ ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک وطالعہ کے جو واضح فرامین ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو احادیث کریمہ کے اندر تنبیہات فرمائیں جہاں پر گناہوں پر جو ہے وہ ڈرایا گیا اس کے عذابات کا تذکرہ کیا گیا تو اب یہ ایک فطری بات ہے کہ خواب کے معاملے کو تھوڑا زیادہ سیریس لوگ سمجھتے ہیں جبکہ دیگر مواقع پر بھی اس طرح کے معاملات موجود ہوتے ہیں تو سعادت مند وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی بات سن کر نیکی کی دعوت سن کر گناہوں کے بارے میں کسی عذاب کا تذکرہ سن کر اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر کسی خواب کے ذمن میں ہمیں کسی بات سے ڈرایا جاتا ہے کسی گناہ کی طرف ہمیں تنبی کی جاتی ہے تو ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے امید. نئے سال کی ابتدا ہے محرم الحرام ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے ابھی پچھلے دنوں جو خصوصی نشریات کا بھی سلسلہ ہوا تھا دس دن تک مدنی مکالمے کا سلسلہ اسی طرح دیگر ہماری براہ نشریات بھی جاری رہیں تو اس میں بھی ہم نے اچھی اچھی نیتیں کی تھیں بہت سارے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ وہ بھی موجود ہوں گے کہ جنہوں نے ان نشریات کے دوران دس محرم الحرام کے دوران اچھی اچھی نیتیں کی تھیں اور نئے سال کی ابتداء ایک نئے شوق ایک نئے جذبے اور ایک نئی نیت اور امنگ کے ساتھ ابتداء کی تھی غور کریں کہ ابھی پہلا مہینہ ہی جاری ہے کیا ہم ان نیتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو چکے یا فقط وہ نیت ہی کا معاملہ تھا عملی طور پر ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لا پائے اور نیت بھی تو حضور اسی وقت صحیح جو درست مانی جائے گی نا جب کہ اس میں عمل کی نیت بھی جو ہے وہ بندہ کرے اور اگر خالی صرف نیت کا اظہار بھی کریں گے اور دل میں یہ ہے کہ نہیں کریں گے تو یہ تو وعدہ خلافی ہو جائے گا نا جی پھر وہ نیت نہیں کہلائے گی ظاہر ہے کہ نیت دل کے ارادے کو دل میں پیدا ہونے والے ابھار کو کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جو دل کے اندر ایک خیال پیدا ہوتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے دل کے اندر ایک کام کا خیال ہی نہیں ہے تو وہ تو ایک جھوٹا اظہار ہو جائے گا تو نیت ہو بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ جب ہم کسی کام کے بارے میں غور کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو نیت موجود ہوتی ہے واقعی دل کے اندر ہوتا ہے کہ مجھے اب یہ کام اس طرح سے کرنا ہے لیکن بعد میں جب ہم اس ماحول سے دور ہوتے ہیں تھوڑا سا ہٹتے ہیں انوائرمنٹ چینج ہوتی ہے تو پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنی اس نیت پر قائم نہیں رہ پاتے تو اس کے لیے ہمیں بار بار کوشش کرنا پڑے گی اور صحیح بات یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمیں تھکنا نہیں چاہیے ہم غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ میں سعدت میں جہاں پر توبہ کا بیان ہے اسی طرح مناج العابدین میں جو ابتدائی میں توبہ کا بیان ہے تو وہاں پر اس طرح کے مدنِ پھل ارشاد فرمائے ہیں کہ جس طرح سے اے بندے تو نے گناہوں کو اپنا شیوا بنا لیا ہے اپنی عادت بنا لی ہے اسی طرح سے تو توبہ کرنے پر بھی اپنے آپ کو کار بند رکھ یعنی گناہ کا ہونا یہ ممکن ہے عام جو مومن ہے مسلمان ہے اسے گناہ ہو جاتے ہیں اولیا سے بھی ممکن ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ رکھتا ہے تو جب گناہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں پھر توبہ جو ہے وہ ایک طرح سے ٹوٹ جاتی ہے ہماری پھر اس کو اختیار کر لیتے ہیں گناہ کو تو جس طرح سے گناہ بار بار ہو جاتے ہیں اکاش کے ہمیں بار بار سچی توبہ کرنے پر بھی استقامت مل جائے یہ بھی شیطان کا ایک وار ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں توبہ کروں پھر گناہ ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے تو اب ایسے توبہ کا کیا فائدہ لہٰذا میں تو ہوں ہی گناہگار اور مجھے گناہگار ہی رہنا ہے میں تو نیک بن ہی نہیں سکتا تو اس طرح سے بالوقہ شیطان مسلمان کا ذہن بناتا ہے اسے توبہ سے دور لے جانے کی کوشش کرتا ہے تو یہاں پر علما فرماتے ہیں ہمارے بزرگ رہنمائی فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے نہیں رکنا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب توبہ بھی کیے چلے جائیں اور گناہ بھی کرتے چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں یہ ہرگز مراد نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ بات بشریت اگر توبہ پر استقامت نہیں ملی تو دوبارہ کیجیے سہبارہ کیجیے بار بار کیجیے اللہ تبارک وطالعہ کیسا غفور ہے کیسا رحیم ہے کیسا کریم ہے کہ اس نے جب تک ہماری سانس باقی ہے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے لیکن ہونی سچی چاہیے انشاءاللہ شاء اللہ وجل توبہ کرتے رہیں گے بار بار اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے اپنی نیتوں کے بارے میں غور کرتے رہیں گے جیسا کہ میں نے عرض کیا نئے سال کی ابتدا میں ہم نے نیتیں کی تھی تو ابھی پہلا ہی مہینہ ہے تو اب اپنا محاسرہ بھی شروع کر دیں کہ میں کتنے فیصد اپنی نیتوں کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب ہو فکر مدینہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی جو اچھی نیتیں کی ہیں ان پہ عمل کا جذبہ جو ہے ملتا رہے ان آئیے مدنی چینل کے آپ کی کال کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں علیہ محمد میرا سوال یہ ہے کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ میں ایک اپنی کبھر میں اور کبھر بہت چھوٹی پڑ رہی ہے میرے کو اس کا کیا مطلب ہے جی آئیے گری ہال کی طرف چلتے ہیں वारा वारा वारा السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام محمد حسین ہے میں فیصل آباد کی لامہ اقبال دوری سے بول رہا ہوں مجھے دو یا تین مرتبہ خواب آ رہا ہے کہ میرا جو بڑا پوتا ہے نا وہ خواب میں گم ہو جاتا ہے بہت پریشان ہوں یہ کیا خواب ہے جی آئیے کال کی طرف چلتے ہیں میں ڈرا علی خان سے کر رہا ہوں شاہد ہے قدم تھا ہو چکا और کسی کے خواب میں آیا ہے کہ انہوں نے ایک ٹی وی لکھی ٹیلی ویژن تو اس کے لیے وہ بیچ اداب کا خواب بن رہی ہے سر کسی کو خواب میں اٹ تھی اس کو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اپنی ٹی کو کیا کرنا چاہیے بیچنے یا توڑنے کے بن رہی ہے اس کا مسئلہ کیا ہے جی حضور پہلے خواب کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے اس میں نے خواب دیکھا کہ قبر میں اور قبر تنگ پڑ رہی ہے جی دیکھیں قبر کا تنگ ہونا یہ اچھی علامت نہیں ہے اور یہ وہی تنبیہ کی قسم سے معلوم ہوتا ہے جس نے یہ دیکھا ہے جس نے اپنی قبر کو تنگ پایا ہے اس کے لیے تنبیہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے توبہ کرے اور اپنا محاسبہ کرے اگر کسی گناہ میں اپنے آپ کو مبتلا پاتا ہے تو فوراً اس توبہ کرے اور نیکیوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو دوسرا جو ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ وہ خواب میں, ہاں. خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ محمد حسین آباد سے خواب میں سردار آباد سے خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑا پوتا جو ہے وہ خواب میں گم ہو جاتا ہے جی تو اگر واقعی ان کے جو پوتے ہیں وہ حیات ہیں اور جن کو خواب کے اندر انہوں نے گم ہوتا ہوا دیکھا تو ان کے لیے ایک تو حفاظت کے ایک کریں دعا کریں اور سردار آباد میں ہمارا مدینہ ٹاؤن میں فیضان مدینہ قائم ہے وہاں سے حفاظت کے لیے تعویذ بھی حاصل کر لیں اور جو تیسرا خواب سی ڈی پلیئر کے حوالے سے ڈیرا علی خان سے جو کال جی تو انہوں نے بیان کیا کہ فوت ہو گئے ہیں وہ شخص تھا جی خواب جو ہے وہ باعث عذاب ان کے لیے ہو رہا ہے جی تو دیکھیے یہ ایک بہت ہی ڈرانے والا واقعہ ہے اور خواب کے ذریعے مردے کا اپنا حال بیان کرنا یہ درست ہوتا ہے وہ اچھا بیان کرے یا برا بیان کرے تو اب جو انہوں نے بیان کیا اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں انہوں نے کچھ خریدا تھا ٹیلی ویژن خریدا تھا سی ڈی پلیئر خریدا تھا اور اب اس کا استعمال درست نہیں کیا جا رہا ناجائز استعمال ہو رہا ہوگا اور وہ خواب میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ اس کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے میر السنت دامن برکاتم الالیہ کا ایک بیان سنا تھا اس میں بھی اس طرح کا واقعہ کسی نے امیر علیہ سنت کو تحریر کیا تھا امیر سنت نے اس کو بیان بھی فرمایا تھا تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جو گناہوں کے اسباب دنیا میں چھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کے لیے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں اب اس کا دائرہ کار بہت زیادہ وسیع ہے اگر ماں باپ نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی ان کو گناہوں بھرا ماحول فراہم کیا اور گناہوں پر ان کی تربیت کی گناہوں بھرا ماحول دیا اور نیکیوں کی طرف ان کو راغب نہ رکھا ان کی اچھی تربیت نہ کی تو وہ اولاد بھی عذاب کا باعث ہو سکتی ہے اسی طرح جس طرح ثواب جاریہ کا سلسلہ ہوتا ہے کوئی بھی نیک کام کر دینا کسی کو علم سکھا دیا کسی کی اچھی تربیت کر دی مسجد بنا دی ثواب جاریہ کا کام ہے کسی کے لیے مسلمانوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دیا ثواب جاریہ کا کام ہے کسی کو کتاب خرید کر دے دی وہ پڑھتا رہے گا اس سے ثواب حاصل کرتا رہے گا ثواب جاریہ کا کام ہے اسی طرح سے گناہ جاریہ کے بھی اسباب ہوتے ہیں اور یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد جس طرح سے ثواب جاریہ پر بندے کو اچھائیاں ملتی ہیں بھلائیاں ملتی ہیں اسی طرح سے اگر وہ کوئی گناہ چھوڑ کر گیا ہے جس کا سبب یہ بنا تھا اور ابھی بھی وہ جاری ہے تو اس کے سبب سے اس کی گرفت ہونا بھی ممکن ہے تو اللہ علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے تمبی الغرین میں جہاں پر والدین کا بیان فرمایا اس میں یہ مینشن کیا کہ اگر والدین کوئی ایسی چیز چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جس سے بچہ دین کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اچھے اعمال کر رہا ہے اچھے کام کر رہا ہے تو ان چیزوں کا ماں باپ کو فائدہ بھی ہوگا یوں جیسے ابھی آپ نے جو فرمایا کہ غلط طرف لگا دیا بچوں کو یا ان کو ایسے گناہ کے سباب مہیا کر دیا کہ بچہ اسی میں لگا ہوگا جس کا عذاب جب ہوتا رہے گا اچھا اب ان کو کرنا کیا ہے یہ <coughs> تو وہ بیان ہے کہ جو آپ نے دیکھا دیکھیے اگر آپ انہیں جانتے ہیں جو ان آلات کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور آپ نے سوال بھی کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے اس ٹی وی کو تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ اس ٹی وی پر فقط مدنی چینل کو لگا دیجیے ان شاء اسالے ثواب کا بھی ذریعہ ہو سکے گا اگر اس کو آپ اچھے استعمال میں لائیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو جو بھی ترکیب ہے وہ کی جائے گی اس عال ثواب کے حوالے سے تو انشاءاللہ ان کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا اور اگر کوئی اپنے گھر میں ٹی وی رکھتا ہے اور اس پر گناہوں بھرے مناظر دیکھنے سے نہ خود بچ سکتا ہے نہ اپنے گھر والوں کو بعد رکھ سکتا ہے تو پھر تو اسے نکالنا ہی بہتر ہے لیکن پہلی کوشش کیجئے آپ ان کو ذہن دیجئے کہ اس پر جو ہے وہ مدنی چینل الحمد ہمارے پاس ایک ٹی وی کا بہترین استعمال ہے بہترین جائز استعمال ہے سو فیصد شریعت کے مطابق یہ دعوت اسلامی نے آپ کو چینل دیا جس کے ذریعے آپ علم دین حاصل کرتے ہیں اپنی شری رہنمائی حاصل کرتے ہیں ناد سنتے ہیں ہم سنتے ہیں منقبر سنتے ہیں بے شمار نیکیاں کما سکتے ہیں تو اگر وہ دوست دو آپ نے جن کا بیان کیا وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے تو بہت اچھا ورنہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے تو یاد رکھیے کہ جس طرح سے ان کے لیے فوج شدہ کے لیے آزمائش کا سبب ہو سکتا ہے اسی طرح سے جو اس وقت دنیا میں دیکھ رہے ہیں اگر غلط استعمال کر رہے ہیں ناجائز چیزیں دیکھ رہے ہیں فلم ڈرامے دیکھ رہے ہیں تو مرنا ہمیں بھی ہے ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے ان کے لیے بھی آزمائش کا سبب ہو سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی مرحوم کی مغفرت فرمائے ان کے لیے اصال ثواب بھی کیجیے اور انہوں نے جو اپنے بعد جو ہے یہ سامان چھوڑا ہے خدا رہا اسے گناہوں میں ہرگز ہرگز استعمال نہ کیجیے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی آزمائش میں ہو اور مرنے کے بعد دنیا میں اس طرح سے جو گناہوں کا ہم سامان کر رہے ہیں ہمارے لیے آزمائش کا سبب نہ ہو جائے تو مسلمان کے لیے خیر خواہی کیجیے آپ کے عزیز ہیں دوست ہیں جو بھی رشتے دار ہیں تو ان کے لئے خیر خائی کا یہ بہترین ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے آئیے ناظرین آپ کی دوبارہ کالز کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں سلو عرل حبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد صل اللہ علیہ وسلم حضور راہ نے امیرہ اللہ اور نگرہ میں شرعہ کی زیارت کی ہے پرائیم ایربان ایمریز کی تعبیر بتا دی جی اگلی کال میرا نام تنیر احمد ہے میں ساخ پتن سے بول رہا ہوں خواب میں دیکھا ہے کہ میں جا رہا ہوں سائیکل پہ آگے نہ راستہ نہیں ملتا لیکن تھوڑی دیر بعد نہر خشک ہو جاتی ہے لیکن میں جا نہیں پاتا پھر تھوڑی دیر بعد اسی رات میں جس طرح یہ کھا دیتا دیکھا ہے, فروت جو ریڈیو میں پڑے ہیں ایک پر موسم اور ایک پر مالٹا میں نے مالٹے اور ایک پر چلتا اتار کے تھوڑا سا کھایا بھی ہے میں یہی کھا دوں جی اگلی کال السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میں لاہور سے بول رہا ہوں پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہوں اس کی تعبیر مہربانی جی حضور پہلے خواب کے بارے میں کیا فرمائیں گے پہلے خواب کی تو کیا ہی بات ہے ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کی زیارت کی آپ نے نگرانی شورا کی زیارت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندوں کی زیارت کرنا باعث برکت ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے خواب دیکھنا نصیب فرمائے اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے امیر برکاتہم العالیہ کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے جو آپ کے فرامین ہیں اس پر عمل بھی کیجئے. انشاءاللہ کیجیے دین و دنیا کے لیے بے شمار بلائیوں کا باعث ہوگا انشاءاللہ. دوسرا خواب جو ہمارے اسلامی نے بیان کیا کہ وہ جا رہے ہیں راستے میں ایک نہر ہے جا نہیں پاتے تو کاموں میں دشواری کی طرف اشارہ ہے علامت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کاموں میں بھلائی اور کامیابی کے لیے دعا بھی کیجیے اگر آپ امیر علیہ سنت سے بیعت ہیں مرید ہیں یا طالب ہیں تو شجرۂ قادری اختاریہ میں جہاں دیگر وظائف ہیں وہیں پر ایک بہت ہی پیارا وظیفہ ہے کہ کام اٹک گئے ہوں تو کیا کریں کیا پڑھیں وہ وظیفہ آپ پڑھیے اگر آپ مرید نہیں ہیں تو آپ کو مشورہ دوں گا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامن العالیہ سے مرید ہو جائیے ان شاء اللہ دنیا کی دیگر بلائیوں کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی یہ بھی منافع حاصل ہوں گے شجرا پڑھنے کی آپ کو اجازت بھی ہو جائے گی اور مرید کے لیے اپنے پیر کی طرف سے دیے جانے والے وظائف بہت زیادہ بابرکت ہوا کرتے ہیں تو جو دیگر بھی ہمارے ناظرین ہیں امیر سنت سے مرید ہیں یا طالب ہیں وہ بھی شجرہ قادری اختاریہ پڑھنے کی نیت فرمالے تو جو صاحب خواب ہیں جنہوں نے دیکھا ہے اللہ تبارک وطالعہ کے رحمت سے آپ کے کاموں میں بہتری آئے گی حضور مرید کیسے ہو میرت کی تو لائیو جو ہے راست زیارت جو ہے وہ خاص خاص مواقع پر ہوتی ہے تو مرید کیسے ہو میرت دیکھیے ماشاء اللہ ایک تو مدنی چینل کے سلسلوں میں جب امیر نے خود کرم فرما ہوتے ہیں مدنی مذاکروں میں تو براہ مرید ہونے کی سادت ملتی ہے اسی طرح مدنی چینل دیکھتے رہیں کبھی دیگراں شورا دیگر اراکین شورا اور دیگر بھی جو ہمارے وکیل اسلام بھائی ہیں جن کو امیر سنت نے وکالت عطا فرمائی ہے وہ بھی مرید کرتے ہیں اور اگر اس طرح کا سلسلہ ظاہر ہے کہ وہ جب ہوگا تب ہوگا تو دیر نہیں کرنی چاہیے اس کے لیے دو تین ذرائع ہیں میں آپ کو عرض کیے دیتا ہوں اب اگر انٹرنیٹ کی سہولت آپ کے پاس ہے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں تو داود اسلامی کی ویب سائٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ وزٹ کیجیے وہاں مرید بننے کے لیے آپ کو فارم مل جائے گا اسے بھر کے سبمٹ کر دیجیے ان مرید بن جائیں گے اسی طرح سے اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت نہیں ہے یا ہے لیکن آپ یوز نہیں کرتے تو آپ مکتوب بھی بھیج سکتے ہیں عالمی مدر مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی مکتب مکتوباتو تاویزات اطاریہ نیچے بریکٹ میں لکھ دیجیے گا مرید بننے کے اور اس کے اندر نام اپنا عمر والد کا نام اسی طرح سے اگر کسی اور کو مرید کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی یہ بنیادی معلومات لکھ کر اپنا نیچے جو ہے وہ پوسٹل ایڈریس لکھ دیجئے اور فیضان مدینہ مکتب مکتوبات و تاویزات اطاریہ کے نام پر روانہ کر دیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو مریت کر لیا جائے گا تو یہ بہت ہی آسان ذریعے ہیں دنیا میں کہیں بھی آپ رہتے ہیں تو ان تین چار ذرائع کو استعمال کرنا کوئی دشوار نہیں ہے مرید بن سکتے ہیں یاد رہے بالوں کا ذہن میں کیسے مرید ہوں تو مرید ہونے کے لیے پیر سے ملنا شرط نہیں, ضروری نہیں سعادت ہے جسے مل جائے کہ پیر کے ہاتھ میں واقعی ہاتھ دے کر مرید ہو تو بہت اچھی بات ہے سعادت کی بات ہے لیکن اس کے انتظار میں بے پیرا رہنا بغیر کسی کے بیٹھ کے وقت گزارنا یہ یوں سمجھے کہ نفع میں نقصان ہے کہ جب تک مرید نہیں ہوں گے تو جو ایک ارادت کی برکتیں ہوتی ہیں اس سے محروم رہیں گے تو فوراً آپ مرید ہو جائیے انشاءاللہ شاء اس کی برکتیں آپ کو ضرور نصیب ہوں گی انشاءاللہ. تیسری کال جو ہمیں اسلام میں نے کی تھی پہاڑ سے اتر رہے ہیں تو دیکھیے اس میں دو چیزیں میں بیان کروں گا آپ غور کر لیجئے گا پہاڑ سے یا کسی بلندی سے نیچے کی طرف آنا اگر اس طور پر ہو کہ پاؤں پھسل رہا ہے یا بندہ لڑکتا ہوا آ رہا ہے گویا کہ گر رہا ہے اگر ایسی صورتحال ہو تو یہ تنزلی اور عہدے سے معذولی کی علامت ہوا کرتا ہے اور اگر ویسے ہی نارمل حالت میں جیسا بندہ کسی پہاڑ سے کسی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف آتا ہے وہ خالی پہاڑ ہی کے ساتھ خاص نہیں آپ سیڑھیوں سے کسی جگہ پر سٹیر سے نیچے آ رہے ہیں یعنی اونچائی سے آپ نیچائی کی طرف آ رہے ہیں تو اگر آپ گر نہیں رہے پاؤں نہیں پھسلا لڑک نہیں رہے نارمل کنڈیشن کے اندر آ رہے ہیں تو یہ کسی معاملے سے رجوع کرنے کی علامت ہوا کرتا ہے اس کی تھوڑی میں وضاحت پیش کر دوں کہ جس نے خواب دیکھا ہے اگر ان دنوں کسی معاملے کے بارے میں وہ غور و فکر میں مبتلا تھا یا کسی چیز کے اندر وہ سوچ رہا تھا کہ میں رجوع کروں نہ کروں کیا کروں کیا کرنا چاہیے تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ وہ اپنے معاملے سے رجوع کرے گا یعنی پھر جائے گا پلٹ آئے گا لوٹ آئے گا اس اپنے خیال سے اس ذہن سے اس اپنے کسی بھی معاملہ جو کرنے جا رہا تھا تو اس سے وہ اپنے آپ کو باز رکھے گا تو اگر نارمل حالت کے اندر پہاڑ سے اپنے آپ کو اترتے ہوئے دیکھا تو پھر یہ تعبیر ہے اور اگر پاؤں پھسلنے سے لڑکنے سے گرنے کی صورت کے اندر آپ پہاڑ سے نیچے آ رہے تھے تو وہ عہدے سے اپنی کسی منصب سے جو ہے وہ معذولی کی علامت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں آفیت کی بھلائی کی اور خیر کی دعا کی کثرت کیجیے زوجل خیر ہوگی وجل خیر ہوگی آپ کی مزید کے سلسلے کی طرف چلتے ہیں تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم وعلیکم السلام جناب میں کلیم احمد بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے جناب گزارش یہ تھی کہ مجھے اپنے خواب کے بارے میں معلوم کرنا ہے خواب یہ ہے کہ یا میری روجہ کو آیا تھا میں یہ تھا کہ خواب کے بعد دوسری خواب میں اس نے یہ تھا کہ اسے ایک شخص نظر آیا جس نے وائٹ کلر کا سوٹ پہنا تھا گاڑی نہیں تھی اس کی صرف مچھے تھی بات اس نے کہا کہ میں, ملک... میں آپ کی روح قبض کرنے آ میری وائف نے کہا کہ میری نمازیں بھی پوری نہیں ہیں اور میری روزی بھی پوری نہیں ہیں اور میرا زکات کا معاملہ بھی پورا نہیں ہے آپ مجھے رعایت دینے تو اس نے کہا کہ میں ابھی تو جا رہا ہوں پھر آؤں گا مہربانی مجھے اس خواب کی تعبیر سے آگاہ کریں آپ کے لیے ہمیشہ دعا بول رہوں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام میں محبوب اختاری مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں وہ پتنگ اڑا رہا ہوں اڑاتے اڑاتے پھر وہ کٹری تو میں پیچھے بھاگا ہوں بھاگتے بھاگتے میں ایک جگہ پر پہنچا تو سامنے مجھے گمبر خزرہ شریف نظر آیا اور بیچ میں جو میں کافی بڑی کھائی تھی تو میں باہر سے دور سے کھڑا ہوا کو دیکھتا رہا بیچ میں کھائی تھی اور میں وہاں تک پہنچ نہیں پایا اس کے بعد میری آنکھ کھل ہوئی برائے کرم میرے خواب کی تعبیر بیان فرمائی اسلامی کے سارے ہی سلسلے اکشم بہت اچھے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی اور جو دارالستا ہے سنت آتا وہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں مدنی چینل دیکھتے رہیے ان شاء برکتیں حاضر کرتے رہیں گے یاد ہے میں دبئی سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب میں دیکھا اپنے تیر حضرت علی شاہ میں اپنے گیارہویں شریف کے نام کی شریف پکا رہا ہوں اس کی کیا تعبیر ہے جاننا چاہیے جی حضور پہلے خواب کے بارے میں کیا رشاد فرمائیں گے آپ گیارہویں شریف پیر میر علی شاہ صاحب کی کر رہے ہیں جی ویسے گیارہویں شریف جو ہے حضور وسے پاک رحمۃ اللہ تعالی کی نیاز کے طور پر مشہور ہے لیکن وہ لفظ اتنا مشہور ہے کہ ہر اسالے ثواب کو یارو شریف کہہ دیتے ہیں بارل موج ہے اصال ثواب کرنا بزرگوں کا انہوں نے اپنے پیر صاحب کہا شاید اسی آستانے سے مرید ہوں گے انہیں کے سلسلے میں ماشاء بڑے بزرگ گزرے ہمارے کابرین میں سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں آتا فرمائے اچھا خواب ہے انشاءاللہ خیر و برکت ہوگی ہمارے محفوظ بھائی نے خواب میں بتایا کہ پھر میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں تو گمبد حضرات شریف کی زیارت کرتا ہوں لیکن رستے میں جب ایک بہت بڑی کھائی جو ہے وہ آ جاتی ہے کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں دیکھیے پتنگ اڑانا جو ہے وہ درست نہیں ہے ویسے پسندیدہ کام نہیں ہے اور یہ اڑاتے اڑاتے مدینے کی زیارت ہو جانا یہ خلط ملت ہے تو یہ تو بے ربصہ خواب اس کی تعبیر نہیں بیان کی جائے اور اگر واقعی یہ پتنگ اڑاتے حقیقت میں تو ان سے میں یہی عرض کروں گا کہ پتنگ نہ اڑائیں فضول کام ہے کھیل کود تماشے کا کام ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے معاملات بھی ہوتے ہیں شروع بھی حاصل دو. کر لیں کیونکہ اس میں جواز اور عدم جواز हुँ. کے حوالے سے بھی گفتگو ہے بہرحال ایک فضول سا کم از کم کام ضرور ہے جان تک چلی جاتی ہے حضور. یہ پتنگ کے معاملے میں کرنٹ لگ جاتی ہے کرنٹ لگنے سے بندہ جناب دنیا سے چلا گیا وہ جو اڑاتے ہیں جس سے وہ دن پر لگ گئی بہت, بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں موز اللہ ہمارے ہاں شاید یہ بر صغیر پاکوں ہند میں ہی زیادہ ہوتا ہوگا چھتوں پر اڑانا پھر میوزک کا چلانا پھر وہ جب دن آتے ہیں تو اس کو منانا غالباً باہر کے دنوں میں یہ زیادہ تر کرتے ہیں تو بہت ساری فضولیات اور بہت سارے گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قوم کو ہدایت نصیب فرمائے اور اس طرح کے فضول اور ناجائز کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ ایک تو مال کا بھی بہت زیادہ ضیاع ہے اس کے اندر لاکھوں لاکھ بلکہ شاید کروڑوں روپے اس مد میں اڑا دیے جاتے ہوں پھونک دیے جاتے ہوں پھر اس کے بعد لڑائی جھگڑے کا سلسلہ فائرنگ تک ہو جاتی ہیں اور گلے کٹنے کے واقعات تو جن دنوں میں زیادہ یہ اڑانے کا سیزن ہوتا ہے تو بکثرت سننے کو ملتے ہیں اور تقریباً جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طرح کا واقعہ ہوتا ہی رہتا ہے پھر بعض اوقات اڑاتے اڑاتے چونکہ بلند جگہ سے اڑانے کا رواج ہوتا ہے چھت سے گرنا کسی کا بازو ٹوٹ گیا کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ایک ویسی بے بیو, وقوفانہ سا کام ہے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے تو یہ تو ایک بے رب سا خواب ہے اس کی تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی ایک مالٹے کا خواب پچھلی جو اپنے کال کا سیڈ لیا تھا کہ اس میں رہ گیا تھا تو مالٹا دونوں دیکھے اور مالٹے کو جو ہے انہوں نے تھوڑا کھایا بھی اس کو جی ماشاءاللہ ایک تو یہ ہے کہ سنگتارا مالٹا اس قسم کا پھل جنت میں بھی جنتیوں کو ملے گا اچھا پھل ہے جنتی پھلوں میں سے اس کا تذکرہ ملتا ہے اور جو انہوں نے بیان کیا کہ خریدا اور اسے کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء یہ اپنے اپنی اولاد کے مال سے نفع پائیں گے سہر اللہ تو یہ بھی خوش قسمتی ہے فی زمانہ کہ ہر ماں باپ اپنی اولاد کے مال سے نفع اٹھا پائیں یہ ضروری نہیں ہوتا اور اس طرح کے معاشرے میں بے شمار واقعات ہیں کئی سوانے سپنے دیکھنے والے شرمندہ تعبیر ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان معنوں پر وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں کہ جو اپنی اولاد کے مال سے نفع پاتے ہیں اور جب نفع کی بات ہے تو وہ ہر اعتبار سے نفع ہی ہے وہ شرن بھی نفع ہے وہ دنیاوی دنیا طور پر بھی نفع ہی نفع ہے اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنا مال ہو یا آپ کے اولاد کا مال ہو کسی کا بھی مال ہو آپ کے لیے اسے نفع بخش بنائے اور ہر طرح کے ناجائز سے اور گناہوں سے محفوظ رکھے ان شاء اچھا خواب ہے تو اس پر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی بجا لا یہ ایک کال میرے خیال رہ گئے بیچ کریم بھائی نے دی خواب دیکھا ان کی بچوں کی والدہ نے خواب دیکھا ایک شخص نظر آیا تو پھر اس کا حلیہ بھی انہوں نے بیان کیا اس نے کہا میں آپ کی جان لینے آیا ہوں تو انہوں نے آگے سے کہا کہ میری تو نمازیں بھی پوری نہیں ہیں روزے بھی پورے نہیں ہیں زکوۃ کے معاملات بھی جو ہے میں نے ادا نہیں کیے تو اس نے کہا اچھا ابھی تو میں جا رہا ہوں پھر جب باؤں گا تو پھر مہلت نہیں دوں گا تو یہ تو بہت ہی واضح تمبی ہے اپنے بچوں کی امی کو یہ لکھی کی دعوت پیش کرے اور وقت ہم خواب کی بنیاد پر کسی کو گناہ گاہ ٹھہرا نہیں سکتے کہ واقعی ان کے نمازوں میں کمی ہے واقعی زکوٰۃ میں کمی ہے لیکن ایک تنبی ہے نکی کی دعوت پیش کیجئے اور انہیں غور کرنے کا کہیے کہ اگر واقعی نمازوں کی گنتی پوری نہیں روزوں کی گنتی پوری نہیں اگر ان کے پاس جو مال ہے اس کی زکوۃ ادا نہیں کی تو فوراً ادا کر دیں اور اسے اپنے لیے ایک موقع کے طور پر سمجھیں جیسے کہ ابتدا میں ہم نے گفتگو کی کہ خواب کے ذریعے بندے کو تبھی کی جاتی ہے تو خوش نصیب اور بد نصیب اس کی جب ہم گفتگو کریں گے تو جیسا کہ ابتدا میں عرض کی تھی کہ اگر تو میں نیکی کی دعوت سننے کے بعد مجھے کوئی سمجھا رہا ہے بھلے وہ خواب کے ذریعے ہے یا جاگتے ہوئے ہے میں اپنے اندر تبدیلی لانے میں کامیاب ہو گیا کسی گناہ سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گیا تو واقعی سعادت مند ہوں ورنا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اور دنیا سے جانے کا بس ایک وقت مقرر ہے کسی کو یوں تنبی کر دی گئی اگر اس طرح کی تمبی کرنے کے بعد بھی میں, میں گناہوں میں ویسا ہی مبتلا رہتا ہوں توبہ کی طرف نہیں آتا اللہ تبارک بطالا کے بارگاہ میں رجوع نہیں کرتا اور اسی حال میں میرا انتقال ہو جاتا ہے تو اب سوچئے کہ کیسی حسرت ہوگی یعنی قبر میں جانے کے بعد بندے کو جو بڑی حسرتیں ہوں گی اس میں جو بہت زیادہ حسرت کا ایک معاملہ ہے وہ گناہوں سے اپنے آپ کو باز نہ رکھنے کا بھی ہے اور ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے لیے بندہ مہلت طلب کرے گا تسبیح کے لیے تکبیر کے لیے تحمید کے لیے ترستا ہوگا کہ کاش مجھے دنیا میں ایک لمحے کے لیے ہی بھیج دیا جائے جو میں نیک امال نہ کر سکا وہ بجا لاؤں جن گناہوں میں مبتلا تھا اب میں اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکوں لیکن یہ ایک ایسی حسرت ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا نہ انکار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے بڑی کسی حسرت کا تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ مرنے کے بعد دوبارہ پلٹ کے آ جانا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا اللہ تبارک و نے جو نظام بنایا ہے جو ایک دنیا کا ایک سرکولیشن ہے وہ یہی ہے کہ بندے نے دنیا میں آنا ہے پیدا ہونا ہے ایک مقررہ وقت اس کو دیا گیا اچھائی بیان کر دی گئی برائی بیان کر دی گئی اور بس ایک وقت ایسا آنا ہے وہ ایک ہی لمحہ ہوگا کہ جب بندہ دنیا سے بالکل ہی چلا جائے گا اور چلے جانے کے بعد دوبارہ پلٹ کر آنے کا کوئی راستہ کوئی تصور ہی نہیں ہے تو میرے پیارو میٹھی اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین جس نے یہ خواب دیکھا بالخصوص وہ اور بالعموم ہم سب کو یہ خبر تو دی ہی جا چکی ہے نا تو خواب کی صورت میں آ کے ان کو بیان کر دیا گیا قرآن کے اندر بھی تو بیان ہے نفس راقت المعت موت آنی ہے اور روزانہ جو ہے وہ کتنوں کو موت دی جاتی ہے اور اس طرح کی کتنی روایتیں جن کے اندر ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ ترغیبات ملتی ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نام دے دیتا ہے اور ہر شب برات کو مرنے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں کہ اس سال کس کس کا انتقال ہوگا تو تصور کریں اور ہر شخص اپنے آپ پر غور کرے کہ میرے پاس ابھی محلت ہے ابھی وقت ہے آئیے دعوت اسلامی کے مدری ماحول کو اپنا لیجئے خدا کی قسم آپ اپنے اندر نیکی کا جذبہ محسوس کریں گے گناہوں سے نفرت محسوس کریں گے آپ بھی نیک بننا چاہتے ہیں کس مسلمان کے دل میں نیک بننے کی تمنا نہیں ہے لیکن دیکھیے فقط تمنا سے کام نہیں چلے گا کچھ کرنا پڑے گا کچھ جو ہے وہ اپنے آپ کے اندر کوشش کرنا پڑے گی جب بھی ہم کامیابی کی طرف جائیں گے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حسرت لفظ حسرت ہی رہے یہ تمنا فقط تمنا ہی رہے اور ہم دنیا سے چلے جائیں آ جائیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اپنا لیجیے ان شاء اللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کامیابی آپ کے قدم چومے گی انشاء اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں عام سے عام تر ہوں گی تو جنہوں نے خواب دیکھا ان کو بھی نیک, نیکی کی دعوت میں نے پیش کی اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پیش کی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور جب نیکی کی طرف آنے کا جو ہے ذہن بنتا ہے نیک بننے کا ذہن بنتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ رکاوٹیں بھی جو وہ بنتی ہیں بساوت اگر دیکھا جائے تو جو انسان کا وہ جو گناہ ہو بری صحبت جو اس کی ہوتی ہے ایک فرینڈ سرکل ایسا ہوتا ہے جس میں بالکل نیگنیجنسی ہے غفلت ہی غفلت جو ہے اسی کو جو ہے وہ معاملات ہیں اس, کے اس میں بھی رہنا ہے پھر جو ہے وہ غلط قسم کی ٹی وی پر مناظر جو ہے وہ بھی دیکھنے ہیں ڈرامے بھی دیکھنے ہیں فلمیں بھی دیکھنی ہیں اور بھی نماز پڑھنے بھی نہیں جانا اور جو ہے وہ نیک ماحول کی طرف آنا بھی نہیں ہے اور مجھے نیک بھی بننا ہے تو یہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں ون ٹو تھری کرنا, بس بس کرنا پڑے گا امیر سنن ایک بہت پیارا مدرس پھول ہمیں پچھلے دنوں جو مدرس مذاکروں کا سلسلہ ہوا بہت یعنی Uh, بعض اوقات بعض چیزیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہے نا تو ایسی گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم نیتیں کرتے ہیں کام کرتے ہیں نہیں ہوتا بعض اوقات ہو جاتا ہے تاخیر ہو جاتی ہے تو آپ نے بہت پیارا مدنی پھول ارشاد فرمایا کہ جو کام کرنا ہے نا تو اس کو پھر ون ٹو تھری کریں یعنی پھر اس کو کر ڈالیں اس کو لمبا نہ کریں اس کو یعنی ایسے پروسیس میں نہ ڈالیں کہ پھر جو ہے آپ اسی کے اندر لگے رہیں تو گناہوں کا معاملہ تو بہت ہی سنگین ہے یہ تو دنیاوی طور پر بھی اگر کسی معاملے میں ہم تاخیر کرتے ہیں سستی کا شکار ہوتے ہیں تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے لیکن گناہوں کا معاملہ تو گناہ تو گناہ ہے نا اس سے تو بچنا ہی بچنا ہے جو آپ نے گفتگو فرمائی کہ فرینڈ سرکل ہے اسی طرح انوائرمنٹ ہے بندہ جو ہے وہ ایک دنیا کے معاملات بھی ہیں تو دیکھیے اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ایک بہت ہی بنیادی سی بات ہے نا کہ موت اسی حالت میں آ گئی تو اس کے بعد میں غور کروں کہ کیا میں اپنے آپ پر اس انداز پر زندگی گزارنے پر میں اپنے آپ سے بھی خوش ہوں گا یا نہیں میں اپنے آپ سے کتنا نالا ہوں گا لیکن وقت گزر چکا ہوا اس وقت کیا یہ دلیل یا یہ گفتگو جو میں آج اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہوں دوستوں کو بھی لے کے چلنا ہے کیا کریں یہ معاملات بھی ہیں تو کیا مرنے کے بعد یہ چیزیں مجھے بچا سکیں گی میرے لیے हो ہو سکیں گی اور کیا اس طرح کے نقصان کے بعد میں اپنے آپ کو کیا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں گا بے وقوف سمجھ رہا ہوں گا اس وقت रहाऊंगा اپنے آپ پر کیسی میں ملامت کر رہا ہوں گا اپنے آپ کو کیسا کوس رہا ہوں گا کہ کاچ کاچ کاچ یہ میں نہ کرتا چھوڑ دیتا آ جاتا مجھے سمجھایا لیکن دیکھیے یہ لفظ کاش یہ لفظ تمنا یہ لفظ حسرت اگر فقط دنیا کے معاملے کے اندر ہوں تو ہمارے لیے کس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے کسی کا کاروبار ہے کسی غلط ڈیل کی وجہ سے اس کو کروڑوں روپے کا لوس ہو جائے تو وہ کتنی بڑی تکلیف کے اندر مبتلا ہوتا ہے کاش یہ میں ڈیل نہ کرتا ہائے میں یہ نہ کرتا میں وہاں نہ جاتا مجھے کچھ لگ تو رہا تھا کہ گڑبڑ ہے لیکن پھر بھی میں نے سودا کر دیا پھنس گیا کاش کہ میں یہ نہ کرتا تو ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ جب کروڑوں روپے اربوں روپئے اگر دنیا کا ہمارا لوس ہو جاتا ہے تو ہماری حسرت کیسی ہوتی ہے اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے جبکہ اس کا دور ہونا ممکن ہے اگر کروڑوں کا مجھے لوس ہوا ہے تو میں کل کروڑوں کما بھی سکتا ہوں ممکن ہے لیکن اس حسرت کا تصور کریں کہ جس حسرت کے بعد پھر اس کو دور کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے کوئی تصور ہی نہیں ہے اور ہمارا ایمان ہے اس بات پر کہ مرنے کے بعد پھر پلٹنا نہیں ہے اور پھر حساب کتاب ہی کا معاملہ ہے تو یہ تو ایک ایسی بنیادی چیز ہے جس پر ہمیں ذہن بنانا پڑے گا اور انتظار میں نیک بن جاؤں گا جیسا کہ میرے لیے سنت ہمیں بارہا سمجھاتے ہیں کہ یہ بھی شیتانی وار ہوتے ہیں کہ پہلے حج کر لوں پھر داڑھی رکھ لوں گا ابھی شادی نہیں ہوئی پھر نیک بن جاؤں گا یا شادی ہو گئی ہے تو چلو ابھی تھوڑا وقت جو ہے موج مستی میں گزار لوں پھر نیک بن جاؤں گا تو یہ تو کتنے مناظر ہیں کیا ہم جوان موتیں نہیں دیکھتے ہمارے ساتھ والے ہمارے دوست احباب کون سی عمر کا ایسا شخص ہے جس کا انتقال نہیں ہوتا تو ہمیں کون سی خوش فہمی ہے تو یہ شیطان کے بارے ہیں بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق کا تعفرما مجھے بھی عطا فرمائے کہ گفتگو کرنے والا وہ اپنے بارے میں کس قدر تبدیلی کا ذہن رکھتا ہے ذہن رکھتا ہے تو وہ کس قدر عمل کرتا ہے اسی طرح سننے والا غور کرے تو موت ایک ایسی تمبی ہے یادِ موت فکرِ موت قبر کی یاد اس کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا نا کہ اس کو کثرت سے یاد کرو کہ یہ جو تمہاری خوشیوں کو جو ہے وہ بھلا دے گی تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مرتبہ جو دن میں موت کو یاد کرے گا اس کا شمار جو ہے وہ شہیدوں میں کیا جائے گا سبحان اللہ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عطا فرمائے اور اس کے لیے نیک بننے کے لیے کچھ کر ڈالیے ہمت کیجئے ون ٹو تھری کیجیے اور بس نیک بن جائیے اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے سوچتے رہیں گے تصور کرتے رہیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فقط تصوری تصور رہے اس کی تصدیق نہ ہو پائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق ادا آئیے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز کے سلسلے کی طرف دوبارہ چلتے ہیں صلو اللہ, اللہ, تعالی اللہ, تعالی اللہ علیہ السلام علی علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ قصور سے مجھے دو دفعہ امیر اللہ تو اس کے بارے میں تھوڑا بتا اگلی کال السلام علیکم وعلیکم السلام میں شریف عزد کر رہا ہوں سردارآباد سے میرے بتیجے نے خواب دیکھا کہ انہوں نے اپنے دادا جان یعنی میرے والد محترم کو خواب میں دیکھا اور وہ فرما رہے تھے کہ جی میرے مجھے دباؤ میری ٹانگوں کو دبا دو اس کی تعبیر پوچھنی ہے کہ کیا ہے جی اگلی کال اپنے بول رہا ہوں خواب میرا یہ ہے کہ میں اکثر خواب میں ڈوب میں رہا ہوں دے. ہوگی. جی, اگری کال. جی حضور پہلی کال کے بارے میں آپ کیا جو ہے وہ ارشاد فرمائیں گے علی رضا بھائی نے کسور جو है وہ کال کی دو مرتبہ میرے لسنر کے زیارت کی ہے ماشاء اللہ بزرگوں کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی زیارت باعث سے برکت ہوا کرتی ہے اور یہ خواب کے دیکھنے والے کی ذہن کی عکاسی بھی ہوتی ہے کہ وہ کیا سوچتا ہے کس کی طرف اس کی رغبت ہے تو دیکھیے بزرگوں کی زیارت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ اچھے خواب کا نظر آنا یہ مسلمان کے لیے نعمت ہے امیر علیہ سنت دعمت برکات ملالیہ کی مزید برکتیں حاصل کرنے کے لیے آپ کے فرامین پر عمل کرنے کی نیت بھی فرما لی اور امیر کی تو بات ہی کیا ہے ایسی مبارک ہنستی ہیں کہ خواب میں آ کر کے نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور پریشان حال اسلامی بھائی کو اس کی پریشانی جو ہے وہ دور کیسے ہو یہ بھی جو ہے وہ ارشاد فرما دیتے ہیں اسلام بھائی نے جو ہے ابھی چند دن پہلے ہی بتایا کہ میں جو ہے وہ کاروبار کے حوالے سے جو ہے وہ پریشان جو ہے وہ جا رہا تھا تو میرے خواب میں قبل سیدی امیر الحل سنت دعوت پر عالیہ تشریف لائے اور میرے سنت نے ارشاد فرمایا کہ آپ مکتوبات و تاویزات تاریا کی جو مجلس ہے تاویزات تاریا کے بستے سے فلاں فلاں تاویز حاصل کر لیں انشاءاللہ نام بھی بتایا جی جی بالکل تعویذ کا آن نام بھی بتایا گا یہ تاویز لے لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو دور فرما دے گا یہ جگری کال کے بارے میں محمد شریف بھائی جو ہے انہوں نے کال کی ان کے بھتیجے نے جو ہے خواب میں دیکھا ان کے دادا, دادا کو دیکھا خواب میں کہ انہوں نے کہا کہ میری ٹانگیں جو ہے وہ تھوڑی دبا دو آرام چاہ رہے ہیں ٹانگ کا دبانا جو ہے وہ ایک کیونکہ یہ بعض لوگ کرتے ہیں دبوانا پاؤں دبوانا ٹانگ دبوانا آرام کے لیے ہوتا ہے مردہ اگر آرام کے لیے کہہ رہا ہے تو اس کو اس آلے ثواب کیا جائے کہ یہی ایک بہترین صورت ہے فوج شدہ کے حق میں آرام پہنچانے کے لیے ان کے بیٹے پوتے نے خواب دیکھا تھا اور ان کے بیٹے نے دیکھے کہ جی بتیجے نے وہ خواب, جی خواب جی دیکھا جی جی جی تو ان کو یہ میں ضرور عرض کروں گا کہ اپنے والد صاحب کے نمازوں روزوں کا فلیہ ضرور ادا کر دیں یہ بہت ہی ایک پیارا عمل ہے اور بہت ہی آسان عمل ہے اور اس کی تفصیل نماز کے احکام جو کہ امیر علیہ سنت دامد برکاتہ ملایا کی بہت ہی پیاری کتاب ہے اگر زیارت بھی کروا دیں مدنی چینل کے تمام ناظرین یہ کتاب حاصل فرمائیں اور اس میں جو اس وقت میں آپ کو برکت بتانے جا رہا ہوں ویسے تو اس کی بے شمار برکتیں ہیں، بارہ رسائل ہیں اس کے اندر وضو سے متعلق غسل سے متعلق تیمم سے متعلق مسافر کے نماز سے متعلق قزاں نمازوں سے متعلق اسی طرح وضو اور سائنس کا رسالہ ہے تو اس میں تقریباً نماز کی تمام دعائیں اذکار اور کافی مسائل اس کے اندر فرائض واجبات سنن مستحبات مکرو تحریمی مکرو ہات تنظیحی کا بیان اور بہت کچھ ہے اس کے اندر اس وقت جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام ضرور کیجئے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ انتقال ہو جاتا ہے رشتہ داروں کا دوستوں کا اپنے حلقہ احباب کے اندر تو ایک بہت بڑی خیر یہ ہے کہ اس کی نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے اچھا اس کا فائدہ کیا ہوگا علماء فرماتے ہیں کہ اگر۔ کسی مرنے والے کی نمازوں کا روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے تو اگر اس کے ذمے میں نمازیں باقی تھیں کضا نمازیں باقی تھی کزا روزے باقی تھے اور وہ ادا کیے بغیر دنیا سے چلا گیا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فدیے کی وجہ سے برکت سے اس کی وہ نمازوں اور روزوں کے گناہ کو معاف فرما دے گا تو بہت بڑی خیر خا دیکھیے مطلب. نماز کے بارے میں جو امال کے بارے میں سوالات میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جانا ہے قبر کے اندر کیے جانے والے اولین سوالات میں سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں یہ طریقہ ازبر ہو اس کے اندر جو قضا نمازوں کا رسالہ ہے اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے رقم کے ذریعے جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے کسی کے پاس رقم نہ ہو اتنی تو وہ کیسے کم رقم سے زیادہ فبیا ادا کر سکتا ہے اس کا بھی اس کے اندر طریقہ کار لکھا ہوا ہے ازبر ہونا چاہیے اور میرا مدنی مشورہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو تو ایک بہت بڑی خیرخائی اس کے ساتھ یہ ہوگی کہ قبر میں تدفین سے پہلے پہلے اس کی نمازوں روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے دیکھیں ہم دیگر بھی سال ثواب کے کام کرتے ہی ہیں اس میں ایک اس طریقہ کار کو شامل کر لیجئے بڑے آسان انداز کے اندر امیر سنت نے فدیہ کا طریقہ تحریر فرمایا ہے اور انشاءاللہ یہ کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا تو ان کے ساتھ بھی یہ خیر خواہی کریں جو خواب کے بارے میں پوچھا گیا اور ان کو اسالے اعلی ثواب کی دیگر ذرائع سے بھی کسرت کریں انشاءاللہ اللہ زوجل آپ کے والد صاحب کو اور خواب دیکھنے والے کے دادا جان کو انشاءاللہ شاء عافیت اور سکون نصیب ہوگا انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ شاء اللہ آئندہ پیش شریف کو پھر سلسلے کے ساتھ حاصل ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے سلحیب صلی اللہ الحمد علیہ وسلم